صد اللہ عظیم ربی شاہ صدری ربیر یارین قرآن مجید سے سروت البرا کا ایک جملہ میں نے اب سامنے تلاوت کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے ایک قصہ آدم و ابلیس جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً سات مرتبہ جو ہے وہ ذکر فرمایا اور بڑے ایک وقفے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے صحابہ قرآن مجید کو سات منزلوں کے اعتبار سے ایک ایک منزل روزانہ تلاوت کرتے ہوئے ختم کرتے تھے وہ سات دن میں قرآن مجید وہ ختم کر لیا کرتے تھے اور ہر منزل میں ایک مرتبہ قصہ آدم و بلیس ضرور آ جاتا ہے یہ قصہ آدم و بلیس ہے کیا اگر آپ تھوڑا سا غور کریں آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کیا اور اس میں جب اپنی روح میں سے پھونکا اس نے کہا کہ اس کے آگے جھک جاؤ تو سب نے اللہ کا حکم مانا اور آدم کے آگے جھک گئے نے انکار کر دیا اللہ تعالی نے جب اس سے انکار کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ انا خیرو منہو میں سے بہتر ہوں اور دلیل اس نے یہ دی الگتا نیم من نارن و خلگتا ہوں من تین تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا تو آگ جو ہے انرجی اور مٹی میٹر ہے ظاہر بات ہے آگ سپیریئر ہے مٹی سے تو میرا اسے سجدہ کرنا بنتا نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ واضح الفاظ ہیں کہ اس امرتک جب میں نے تجھے حکم دیا تو تھی سجدہ کیوں نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جب وہاں سے نکالا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی اور کہا کہ میں پروو کروں گا کہ یہ کس لائق نہیں ہے معذ اللہ اللہ نے اسے مہلت دی اور اس کے بعد وہ جو چیلنج کر کے نکلا جسے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ کالا میں بھی نے گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے رستے پر ضرور بھی ضرور, بھی ضرور بیٹھوں گا سم آتی اللہ حملہ کروں گا ان کے سامنے سے ان خلف پیچھے سے و ان, ان کی بائیں جانب سے, ان اور ان جانب سے ولا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا اور ہم نے ایک انالیس کیا تھا جس کے مطابق چند لوگ ایسے آئے تھے جو اس سیدھے رستے کے ساتھ اٹیچ تھے کسی نہ کسی درجے میں آدم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا آدم اسکن انت و آدم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہ اور مزے سے کھاؤ پیو ایش کرو لیکن منع کر دیا کہ لا تقربہ حاضی شجرا اس درخت کے قریب نہ جانا پتہ من الظالمین تو تم ظالم وسر ہو جاؤ شیطان نے بہلایا پھسلایا ڈٹیل ذکر نہیں کی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن یہ بتاتا ہے کہ آدم نے اس کو چکھ لیا ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا درخت کے قریب مت جانا اس حکم کی نافرمانی ہو گئی اس میں اللہ تعالی نے پھر کہا کہ علم ان انتر کما شنگر کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا کل شیتان اللہ اور کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا پکا دشمن ہے اس پہ آدم و ہوا کا ریئیکشن کیا تھا وہ نوٹ کرنے والی بات ہے انہوں نے غلطی ہونے پر اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کالا ربانہ ترا کو اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تو مارے جائیں گے تو یہ جو قصہ ہے نا جس کو سات مرتبہ اللہ تعالی نے مختلف جگہوں پہ ذکر کیا کہیں تفصیل کے ساتھ کہیں مختصرا میسج ایک آپ کے سامنے آتا ہے تاکہ انسان کو ہر وقت یہ میسج یاد رہے کہ یہ اصل میں دو کریکٹرز ہیں ایک ابلیس کا کردار ہے ایک آدم و ہوا کا کردار ابلیس کا کردار کیا ہے کہ غلطی کرنا اور پھر غلطی کو ماننا نہ بلکہ آرگو کرنا دلائل لانے کی کوشش کرنا اور ایک کردار ہے آدم کا غلطی ہو جانا لیکن غلطی کو مان لینا اور معافی مانگنا ہم میں سے ہر شخص دن میں ایسی سچویشن سے لازمی گزرتا ہم انسان ہیں غلطی کرتے کرتے ہیں نا لیکن غلطی کرنے کے بعد کیا ہم ابلیس والا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں یا آدم والا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں یہ ہے اس مقام کا میسج میں سے کتنے ہیں جو غلطی کر کے غلطی کو مانتے بھی ہیں یہ کردار آدم کا کردار ہے آدم کا کردار کیا ہے غلطی پر مان کر معافی مان آ, غلطی تو انسان کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ زندگی گزارتے ہوئے میں کس لمحے کون سا کردار پلے کر رہا ہوں ابلیس والا کردار یا آدم والا کردار اور یہ آدم والا کردار کوئی معمولی بات نہیں ہے ذہن بہت مشکل ہے اور خاص طور پہ جب آپ کے پاس تھوڑا بہت علم ہو نا علم اور خاص طور پہ پر قرآن و حدیث کا علم پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ اپنی غلطی کو تسلیم کریں آپ قرآن حدیث سے کوئی نہ کوئی ریفرنس اپنی اس غلطی کو کور کرنے کے لیے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے لے کے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آدم والا کردار جو ہے اس زندگی میں ادا کرنے کی توفیق کے دفعہ تو میں نے جملہ آپ کے سامنے بولا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے آدم کو تخلیق کیا اور فرشتوں سے کہا کہ اس جدو سجدہ کرو آدم کو پہلے آپ بتا سکتے تھے یہ ماضی ہے ماضی پہچان لیا آپ نے اب مجھے بتائیے ماضی میں یہ تھرڈ پرسن ہے سیکنڈ پرسن ہے فرسٹ پرسن ہے تھرڈ پرسن پہلے آپ کو کا بھی نہیں پتا تھا کہ مذکر ہے اور کچھ نہیں پتا تھا پھر بتایا جمع جمع واحد جمع تو آپ جانتے تھے مسن کیا بلا ہوتی ہے یہ الحمدللہ للہ آپ نے سیکھ لیا ٹھیک ہے اور اب فیل آپ نے پہچان لیا تو یہ بھی بتا سکتے ہیں ایکٹیو آئس ہے پیسے وائس ہے ایکٹیو آئس ہے اسے کیسے پہچانا زبر کے ساتھ ٹھیک اس کے بعد آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ماضی کی جو گردان ہے اس کے جو چودہ ہیں ان میں سے دو میں سے ہے بارہ میں سے ہے بارہ میں سے ہے یہ اس لیے ہم پوچھتے ہیں کہ اگر بارہ میں سے ہو تو ایکٹیو وائس میں فائل ساتھ ہی موجود ہوتا ہے ضمیر کی صورت میں اور کون ہے اس کا فائل جسے آپ واؤ کے ذریعے پہچان دیں گے تو آپ کا ترجمہ کا ترجمہ کرتے پہلے آپ فائل کا ترجمہ کرتے ہیں پھر فیل کا ترجمہ لہذا ترجمہ کریں گے انہوں نے سجدہ کیا انہوں نے سجدہ کیا ان سب نے سجدہ کیا تو سجدو دو فیل اور فائل ہو گیا آگے آ رہا ہے اللہ یہ اللہ کا لوگ اردو بھی استعمال کرتے ہیں کرتے ہیں نا اللہ سوائے سوائے آگے اللہ نے فرمایا ابلیس اب ابلیس ہے اس میں ابلیس اسم واحد ہے مذکر ہے مارفا کیوں کہ نام پڑ گیا نا اس کا نام پڑ گیا اب تو نام سے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے نا معرفہ اے ہے کوئی ابلیس کا اس وقت اے کوئی مینشنڈ ہے نہیں نا؟ تو عراب کے بغیر تو کوئی اسم آتا ہی نہیں واحد اسم کا عراب کیسے آتا ہے مرفو پیش کے ساتھ زبر کے ساتھ مجرور زیر کے ساتھ اور اگر وہ اسم غیر منصرف ہو تو سنگل پیش زبر اور زبر اور ابلیس کے بارے میں پڑھا تھا کہ غیر منصرف ہے تو ابلیس کے آخری پہ یا پیش ہوگی یا زبر ہوگی یہی دو ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اب میں اس کا ایرا فائنل کر کے آپ سے چند سوالات پوچھتا ہوں اور پھر ان اللہ تعالیٰ اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابلیسا آپ نے دیکھا ابلیس یہاں پر آپ ہینگ کریں یا منصوب ہے یا مجرور ہے ایسے ہی ہے نا کیونکہ ہے سے زبر کے ساتھ ہی منصوب بھی ہوتا ہے مجرور بھی ہوتا ہے اوکے آپ نے چیک کیا جی مجرور میں سے ذرا پہلے فائنل کروں مجرور دو صورتوں میں ہی ہو سکتا ہے مضاف لہ بن رہا ہو مضاف لہ بن رہا ہے وہ پیچھے مضافی نہیں ہے اس سے پہلے ہر وج جا رہا ہے نہیں لہذا کنفرم ہو گیا مجرور تو ہے نہیں ہے اوکے اب آپ نے کہا اچھا جی منصوب منصوب کے لیے اس نکالی منصوب کے لیے آپ نے چیک کی ہاں جی انا کا عسم انا کا تو دور دور تک نامو نشان نہیں ہے ماں کی خبر تیسرا لائن ابھی جنس کا اسم اچھا منادا مضاف کانا کی خبر مفول مفول بن رہا ہے مفول بنائے مفول کون سا بنانا چاہ رہے ہیں مفول بہی انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کو ترجمہ تو یہی بنے گا پھر اگر مفول بنانا ہے مفول بھی ہی بنانا ہے تو ترجمہ تو بنے گا ابلیس کو سجدہ کیا سمجھ آ رہی ہے نا لہذا مفول بھی ہی نہیں ہے اچھا جی ابلیس کوئی جگہ یا وقت بتا رہا ہے سجدہ کرنے کا اچھا ابلیس کیا بتا رہا ہے آ, مفول مطلق والا سین جیم دال ڈال روڈ کے نہیں اچھا وجہ بتا رہے پلیز کہ سجدہ کیوں نہیں کیا نہیں اچھا مفول ماہو والا آپشن ہے وہ تو ماہو کے ساتھ ہی ہوتا ہے لہذا نام افائل خمسہ میں ہے نا منصوبات میں دس کے دس جو منصوبات آپ نے پڑھے ہیں اس میں کہیں بھی فٹ نہیں ہو رہا لیکن منسوب ہے لہٰذا یہ ہمارا منصوب ہے یہ ہمارا گیارہواں منسوب ہے اور یہ بتا رہا ہے تھوڑا سا غور کریں سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے یعنی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا سب نے کیا ابلیس نے نہیں کیا سب کمپنی باہ گئے زیاد نہیں گیا ایکسپشن کے لیے آ رہا ہے سوائے آپ ایکسپشن کے لیے لے کر آتے ہیں ایکسپشن کو عربی میں کہتے ہیں استثناء نا ایکسپشن کو کیا کہتے ہیں عربی میں استثناء تو نوٹ کریں کہ جو اللہ ہے نا یہ حرف استثناء ہے ابلیس کو آپ نے سجدہ کرنے والوں میں سے نکالا ہے ایسا ہی ہے نا ابلیس کو ان سب میں سے آپ نے نکال دیا نا گویا یہ ایگزامپٹڈ ہے جو ایکزمپٹڈ ہوتا ہے نا اس کو عربی میں کہتے ہیں کہ مستسنہ ہے مستسنہ. مستسنہ. اچھا مستثنا کو کس میں سے نکالا ہے؟ ان میں سے نکالا نا جو موجود ہیں ان میں سے نکلے گا نا وہ تو جن میں سے مستثنا کو نکالا جاتا ہے نا جن میں سے مستثنا کو نکالا جاتا ہے ان کو کہتے ہیں مستثنا منہ مستثنا منہ تو ریزلٹ نکلا کہ مستثنا منصوب ہوتا ہے ٹھیک لیکن کچھ شرائط کے ساتھ مستثنا منصوب ہوتا ہے شرائط کے ساتھ دو شرائط کے ساتھ منسوب ہوتا ہے نوٹ کر لیں شرط نمبر ایک کلام کلام سمجھتے ہیں نا جملہ کلام مثبت ہو کلام پازیٹو ہو منفی نہ ہو کلام نیگیٹو نہ ہو ایک کنڈیشن یہ ہے کلام پازیٹو ہے نا پازیٹو ہے نا دوسری شرط ہے مستنا مین ذکر کیا گیا ہو اب آپ کی وجہ سے مجھے نا ذکر کیا گیا ہو لکھنا پڑنا ہے ورنہ میں کہتا ہوں مذکور ہو ٹھیک ہے مستثنا منہو مذکور ہو یہ دونوں کنڈیشنز اگر پوری ہو رہی ہوں گی تو مستثنا منصوب ہوگا ٹھیک ہے پوزٹو جملہ اور مستثنا منہ موجود ہے نا مستثنا منہ مذکور ہے نا اگر یہ کنڈیشنز فلفل ہو رہی ہوں گی تو آپ نے مستثنا کو منصوب رکھنا ہے اوکے okay, okay, سمجھ آ گئی بات اس کیٹاگری کو کہا جاتا ہے مستثنا بی اللہ یعنی اللہ کے ذریعے سے استثنا کیا ہوا اللہ کے ذریعے سے استثنا کیا ہوا اوکے okay, جی سمجھ آ گئی بات تو گیارہویں منصوبات کی کیٹاگری کیا ہے مستثنا بی اللہ مستثنا کسے کہتے ہیں روز؟ اللہ کے بعد آتا ہے پہلی بات اللہ کے بعد ہوتا ہے اور اس کو پیچھے سے اللہ سے پہلے کسی میں سے نکالا گیا ہوتا ہے یعنی سب پہ حکم وہ لگ رہا ہوتا ہے اس پہ وہ حکم نہیں لگ رہا ہوتا اس کو منسوب لانے کی جو شرائط ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جملہ پوزٹو ہو اور مستثرہ منہو بھی ہو ٹھیک اب اس کی میں ایک ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کو ختم کرتا ہوں کیونکہ یہ آپ کو اتنا ہی اس لیول پہ آنا ضروری ہے پر فروغ میں جملہ بول رہا ہوں زہاب کیا ترجمہ طالب علم گئے ٹھیک ہے اور ات موجود ہیں یعنی طالب علم چلے گئے زید نہیں گیا ٹھیک ہے تو آپ کیسے کریں گے اس بات کو اللہ افز کو آپ نے منصوب لانا ہے منصوب کیوں لانا ہے کیونکہ کلام پوزٹو اور مستثنا منہ مسکول ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے سوت البکرا میں الفاظ ہے انہوں نے پانی پیا کلیلن کلیلن ٹھیک ہے سوائے تھوڑوں کے تو منصوب آیا ہے بس یہ دو ایگزامپل کافی ہے ایک ایگزامپل ویسے, ویسے کافی ہے کہ اوکے جی اچھا اب میں آپ کو یہ دیتا ہوں جس میں کلام نیگیٹو ہو اور مستثنا مینہ بھی مذکور نہ ہو ماں محمد رسول دیکھیں کلام پوزیٹو ہے کہ نیگیٹو ہے نیگیٹو ماں اور مستثنا منہ بھی مذکور ہے محمد میں اس میں سے تو کسی کو نہیں نکال سکتے نا لہذا ایسی صورت میں سمپل ان کو ہائٹ کر دیں اور سمپل جملہ بنانے کی کوشش کریں محمدن رسولن ٹھیک ہے نا تو کہیں آپ پرانی میں دیکھیں امام محمد ان اللہ رسول ان آپ کہ جی؟ اللہ کے بعد رسولن آنا چاہیے تھا کہ رسولن کیوں آ گیا تو اس لیے آپ کو بتایا طرح سب سے بڑی ایگزامپل لاح اللہ ٹھیک ہے نا لا نفی والی ہے نا? اور اللہ میں سے کسی کو نکال نہیں رہے آپ تو مستنا منہو مزک ہونا چاہیے اور وہ زیادہ ہی ہوں گے تو نکال لیں گے نا اس میں سے ایک میں سے کسی کو نکال سکتے تو کامن سینس ٹھیک ہے وہ بھی استعمال کرنی ہے اوکے جی لے جی گیارہواں منصوب ہمارا مکمل ہو گیا آگے چلتے سیکنڈ لاسٹ منصوب بارہواں منصوب جملہ ہے زید ان کیا مطلب اس کا زید اچھا ہے حسن کے معنی اچھا ہوتا زید اچھا ہے میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ یار زید اچھا ہے انہوں میں سے سوال کر دیا کس لحاظ سے کیا سوال کیا کس لحاظ سے اچھا ہے تو یہ جو کس لحاظ سے کے جواب میں میں لفظ بولوں گا نا یہ میں منسوخ بولوں گا میں کہوں گا زیدن حسنن مالن ٹھیک ہے تجمہ کیا کریں گے مال کے لحاظ سے یا میں کہہ سکتا ہوں وجہ وجہ شکل و صورت کے لحاظ سے یا میں کہہ سکتا ہوں علم کے لحاظ سے یا میں کہہ سکتا ہوں املن امل کے لحاظ سے فالو ہیں اب یہ جو مالن علمن یا عملن آیا ہے مجھے بتائیے جملہ اس میں کیا کام ہے منصوب کا کوئی کام نہیں نا ریزلٹ نکلا کہ بعض اوقات جملے میں ابہام ہوتا ہے جملہ کلیئر نہیں ہوتا صحیح جملے میں ابام ہوتا ہے ابہام کو دور کرنے کے لیے آپ ایک منصوب اسم لاتے ہیں اس منصوب اسم کو گرامر کے اصطلاح میں تمیز کہتے ہیں عربی گرامر میں تمغیز کسے کہتے ہیں وہ منصوب اسم جو جملے کے ابہام کو دور کرنے کے لیے استعمال ہو ٹھیک ہے جملے کے ابہام کو دور کرنے کے لیے استعمال ہو اوکے جی صحیح ہے حضرت بوسا علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے اللہ کو سفارش کی تھی نا کہ اللہ انہیں بھی نبی بنا دے تو اس کی انہوں نے وجہ بیان کی آپ نے فرمایا کہ ہوا ہوا افسہ منی ہوا افسہ منی سے زیادہ فصی ہے آگے فرمایا لسانن زبان کے لحاظ سے بات چیت کے لحاظ سے سمجھ آ گئی نا ہوا منی لسانن حزب تبوک کا جب موقع آیا نا تو جو منافقین تھے انہوں نے کہا کہ یار گرمی بڑھی ہے گرمی بڑھی اور وہ موقع ایسا تھا جس میں حکم تھا کہ سب نے جانا ہے اور کسی موقع پہ ایسا نہیں تھا کہ سب نے جانا ہے صحیح ہے جتنے بھی حضبات ہوئے اس میں ہوتا تھا نا کہ یہاں بھی جو جانا جاتا جائے لیکن وہ ایک لازمی تھا کہ جانا ہے سب نے منافقی نے کہا تھا گرمی بڑی ہے تو اللہ تعالی نے پھر جو کمنٹ کیا نا وہ یہ فرمایا کہ جو جہنم ہے نا جہنم وہ زیادہ سخت ہے ہر رن حرارت کے لحاظ ٹھیک ہے یعنی گرمی کے لحاظ سے جہنم زیادہ سخت اور اس کی موٹی ایگزامپل ایک یاد رکھ لے شوتر ملک آپ میں سے اکثر کو یاد ہوگی اللہ زی خلق المتا یبلو کم او اس نے یہ موت زندگی کا سلسلہ کیوں تخلیق کیا تاکہ وہ آزمائے تمہیں کم آسن کم تم میں سے زیادہ اچھا کون ہے حسن اچھا ہوتا ہے احسن زیادہ اچھا تم میں سے زیادہ اچھا کون ہے یہ نہیں کہا مالن یہ زندگی موت اس دنیا میں جو مال کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے نہیں یہ نہیں کہا کم آسن وجہ یہ نہیں کہا علم کیا کہا عمل تو میں زیادہ اچھا کون ہے عمل کے لحاظ سے اوکے جی تو یہ ہے جی تمیز تیرواں منصوب ہے ہمارا اس کا نام ہے حال اس کے بارے میں ایک جملہ لکھ لکھنے اور بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کو ہنڈریڈ پرسینٹ ہال وہ منصوب اسم ہوتا ہے حال وہ منصوب اسم ہوتا ہے جو فیل کے واقع ہونے کے وقت جو فیل کے واقع ہونے کے وقت فائل کی یا مفول کی یا دونوں کی حالت کو بیان کرتا ہے حال کیسے کہتے ہیں وہ منصوب اسم جو یہ بتاتا ہے کہ جب فیل واقع ہوا نا تو فائل کی حالت کیا تھی ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ یار وہ پسین و پسین کمرے میں داخل ہوا یہ پسین و پسین ہے یہ کیا بتا رہا ہے حالت بتا رہا ہے آپ کہتے ہیں یار وہ ہنستا ہوا میں آیا. ہنستا ہوا ٹھیک ہے اور کہتے ہیں کمرے سے روتا ہوا گیا ٹھیک ہے نا سمجھ آ گئی بات تو یہ حالت بتاتا ہے حالت جب فیل واقع ہوا تو فائل کس حالت میں تھا بس میں کہتا ہوں یار میں نے کھڑے ہوئے آپ کو پڑھایا اور آپ نے بیٹھے ہوئے سارا سبق پڑھا سمجھ رہے نا جو بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے یہ حالت بیان کر رہا ہے کلیئر ہوگی بات تو حال کسے کہتے ہیں وہ منسوب اسم جو فیل کے واقع ہونے کے وقت فائل کی یا मफूल کی یا بعض اوقات دونوں کی حالت کو بیان کرتا ہے ओके جملہ لکھتا ہوں آپ کے سامنے پھر بات ان شاء اللہ ہنڈریڈ پرسینٹ کلیئر ہو جائے گی کر لیں گے نا ججم اس کا زید کمرے میں داخل ہوا ابھی کوئی حالت تو چل رہی ہے زید کی نہیں نا اب حالت میں حال کرنے کے لیے میں ایک منصوبہ لاؤں گا جسے حال کہا جائے گا زاہکن زاہک کہتے ہیں ہنسنے والا ٹھیک ہے زید کمرے میں ہستا ہوا داخل ہوا فضرب پھر میں نے اس کو مارا میں نے اس کو مارا سما خرا ج پھر وہ اس کمرے سے باہر نکلا باقی اب یہاں پر ظاہر اور باقی منصوب کیوں ہے چیک کر لے نہ تو یہ فیل کے واقعہ ہونے کی وجہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کہ جی مفول لہو ہیں صحیح نہ کوئی وقت بتا رہے ہیں تو ہنسنے کا وقت تو نہیں ہوتا نا کوئی صحیح اچھا نہ یہ دخلا فیل کے روٹ لیٹر سے ملتے جلتے کہ مفول مطلق بنا دینے سے نہ یہ باؤ کے بعد آ رہے ہیں کہ مفول ماہو بنا دے. نہ یہ مہول بھی بن رہے ہیں مہول بھی جس میں فیل واقع ہوتا ہے کامن سینس آپ کو بتائے گی ظاہر کا نا ہال کس کا حال ہے زید کا حال ہے نا زید کون ہے فائل ہے نا جس کا حال ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں ذل حال پھر ذل حال اور حال مل کے جملے کا پارٹ بنتے ہیں ذل حال اور حال دونوں مل کے جملے کا پارٹ بنیں گے اوکے اب ایک جملہ اور لکھیں اسماعل ضلحال اور ہال زلحال اور حال جنس اور عدد میں ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں زلحال اور حال جنس اور عدد میں ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں مطابق زلحال اور حال جنس اور عدد میں ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں کیا مطلب اس کا ضلحال کون ہے مذکر ہے واحد ہے جن سے دیکھنے صرف واحد مذکر ہے لہذا واحد مذکر ہی ہے نا اچھا جی اب مجھے بتائیں اگر زید کی جگہ ہوتی زینب سمجھ آ گی نا تو جبلا کیا بنتا دخلت زینب فی الحرفتی آگے نا سمجھ زلحال اور حال برابر ہوتے ہیں اچھا بتائیں جی دخل زیدن و حامد ان فی الخرفاتی زاہنی دخلا زید ان حامد و محمود سمجھ آ گئی آگے سمجھ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کس کا حال ہے اب میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں پرانے مجید کا ایک جملہ لکھ رہا ہوں اسے ایگزامپل کے طور پہ رکھیں گے اور مجھے بتائیے کس کا حال ہے مجھے جلدی سے بتانا ہے آپ نے کس کا حال ہے یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ زلحال اور حال جنس اور عدد میں برابر ہوتے ہیں ٹھیک ہے پرانے مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں اور آج آپ ان شاء اللہ تعالیٰ آیا سنیں گے نوی السلام ہے اور تراکو کا اس کو اینالائز کر دیں تراکو کا یہ کا مفول ہے اور تراکو کیا دو اور بارہ میں سے غور کرے تو بارہ میں سے ہے اچھا فائل کون ہے ام اور مفول کیا ہم جم مذکر ہے اور کا واحد مذکر ہے ٹھیک ہے وہ کا اور انہوں نے چھوڑ دیا آپ کو کا ایمن کا ایمن کس کا حال ہے کس کا حال ہے کا حال آپ کا ہے یعنی آپ کو کھڑی حالت میں چھوڑ دیا وہ تراکو کا کا ایمن اور انہوں نے آپ کو کھڑی حالت میں چھوڑ دیئے سمجھا گی قرآن عبید میں اللہ تعالیٰ فرمایا انہ فی خلق السماوات والاردی وقت اللہ فی لیلی ونہاری لآیات اللی علی الالباب اللذین یذکرون اللہ قیاما وقودا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن لا تکرا بسا وانتم تم پورا پڑھا کریں ٹھیک ہے نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو اور آگے فرمایا ولا جنوبن اور نہ ہی جنوب جنوبی حالت ہے جنابت کی حالت ہے سمجھ آ رہی ہے تو حال پہچاننا ہے کہ فائل کا ہے مفول کا مجھے بتائیں کس کا حال ہے یہ جلدی سے بتائیں آپ سے سوال کرتا ہوں جملہ لکھتا ہوں بلکہ لکھتا ہوں نہیں بولتا ہوں آپ میں سے کسی نے مرے کتے کو چلتے ہوئے دیکھا میں کہتا ہوں میں نے صبح ایک مرے کتے کو چلتے ہوئے دیکھا یہ جو چلتا ہوں ہے نا یہ کس کا حال ہے یہ <تصفح> کتے کا حال نہیں ہے یہ کس کا حال ہے <تصفح> <تصفح> <تصفح> میرا حال ہے कुत्ता मरा पड़ा था मैं चल रहा था ठीक है तो मैंने एक मरे कुत्ते को चलते हुए देखा आपने पिक्चर बना भी ली होगी एक मरा कुत्ता वो कहीं चल रहा है ऐसे ऐसे है ना ठीक है जी ये था हाल और इस हाल के साथ अलहमदुल्ला तेरह मनसूबा हमारे मुकम्मल हो गए पार्ट वन मुकम्मल हो गया इनशाला अगले लेक्चर में पार्ट टू के पहले लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी کروںنتی کا اشد اللہ, علیہ اللہ علیہ